ان ابتر بے شک ہم نے آپ کو عطا کی خیر کثیر نعمت کے شکریہ کے طور پہ آپ اپنے رب کے لیے ممالک پڑھیں اور قربانی کریں بے شک آپ کا دشمن وہی بے نومی نشان ہوگا سرب کا رب العزت محمد والا, آل والا محمد والا رکھتا ابراہیم و حال آل ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کے انتقال پر مشرقین مکہ نے کا نام بیٹوں کے ذریعے زندہ رہتا ہے موجود رہتا ہے پر پیگندہ مشرقین مکہ نے بڑی منظم سازش کے تحت کیا چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر سورت کو جی ان کو میرے پیغبر آپ غمگین نہ ہوں ان کے پرو سے آپ پریشان نہ ہوں کیا ہوا جو ہم نے آپ کے بیٹے اپنے پاس بلا لیے اینا کل کو کیا ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا نہیں کر دی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا کو خیر کثیر بہت ساری بھلائیاں دنیا کی بھی بھلائیاں آخرت کی بھی ہم نے آپ کو عطا کی ہے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کوثر کے مختلف معنی جو مختلف مفسرین نے اور صحابہ کرام نے کیے ایک مفہوم ہے اس کا رفع ذکر ذکر کی بلندی یہ کہ اللہ رب العزت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں شان نہ ہو ہم نے شانپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے تذکرے کو صرف دنیا میں بلند نہیں کرنا ہم نے آپ کے تذکرے کو میدان و معاشر میں بھی بلند کرنا رفع ہو ذکر اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کا نام لکھ جائے گا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے پیغمبر میں نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے تذکرے کو اس طرح بلند کرنا ہے کہ اس دنیا میں جہاں کوئی میرا نام لے گا وہاں تیرا نام بھی لے بلندی کوشر کا مفہوم کیا ہے ذکر کی آپ کے تذکرے کو آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے آزاموں میں تقبیروں میں کلموں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا اور میرے پیارے پیغمبر रहे دوست تو دوست رہے कलमा پڑھنے والے تو कलमा پڑھنے والے رہے انہوں نے تو آپ کو نبی ماننا ہے رسول ماننا ہے پیغمبر ماننا ہے خاتم النبی ماننا ہے میرے پیغمبر اپنے دوست کلما پڑھنے والے وہ تو اپنی جگہ پہ رہے میں تیرے ذکر کو اور تیرے تذکرے کو اتنا بلند کروں گا اتنا بلند کروں گا اتنا بلند کروں گا،, گا کہ تیرے دشمن بھی دی گواہیاں دیتے رہیں تیرے دشمنوں کی زبان پر بھی تیرا نام جاری کراؤں گا وہ بھی تیرے وسط بیان کریں گے تیرے اوساف بیان کریں گے ایک ہندو شاعر ہے لمبیا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں آپ کی تعریف میں کچھ شیر کہیں اور حرام کر کے رکھ دیا دشمنے وہ آپ کو نبی نہیں مانتا پیغمبر نہیں مانتا آپ کا کلمہ نہیں پڑا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ قیامت کا قائل نہیں آپ کی رسالت و نبوت کا قائل نہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اس کی زبان پہ آیا ہے اور اس نے کہا بچ از جمال محمد بچ میں جمال محمد بکل بنا از خیال محمد مثال محمد چ جوئی چوئی نہ یادی نہ یادی مثال محمد صلی اللہ ہوسلم اس طرح کے شعر اور اس طرح کی نعت علامہ اقبال نے بھی کہی لیکن یہ تو کلمہ پڑتا ہے یہ آپ کو نبی مانتا ہے آپ کو پیغمبر مانتا ہے آپ کا امتی کہلاتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں روشن جمال محمد بلم زندہ شد از خیال محمد خوشاب مسجدوں مدرسہ خام کا ہے کہ درگہ کال محمد وہ مسجدیں کتنی اچھی ہوتی ہیں وہ مدرسے کتنی اچھے ہوتی ہیں خانقاہیں کتنی اچھی ہوتی ہیں جن مسجدوں میں جن مدرسوں میں جن خان میں اس پیغمبر کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ درگاہ بیب تین کال محمد یہ علامہ اقبال نے کہا لیکن ایک ہندو ہے اور بہت اونچا چلا گیا کبھی دشمن کی زبان سے اللہ ایسے جملے نکالتے ہیں کہ دوست بھی حرام ہو جاتے ہیں بڑی مدت کی بات ہے تاریخی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی کسی شاعر نے ہندوستان میں جب پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی صرف ہندوستان تھا متحدہ تو کسی شاعر نے ایک جملہ اخبار میں دیا شیر کا ایک جملہ اور اس نے ہندوستان کے شاعروں کو چیلنج کیا اس کو مکمل کرو دوسرا جملہ اس کا لکھیے جملہ اس نے دیا وہ جملہ تھا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں کہ میں تصویر نہیں کھنچواتا اس کی وجہ آپ جملے میں بیان کرو کہ میں تصویر کیوں نہیں کھنچواتا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں پہلا جملہ مکمل کرو جس میں وجہ بیان ہو تو تصویر کیوں نہیں کھنچوائی بڑے بڑے لوگوں نے جواب لکھا کسی نے کہا سے جب دو اڑے تو لطف جٹتا ہی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں لیکن ایک ہندو شاعر نے اس کا جواب لکھا اور خدا کی قسم حیران کر کے رکھ دیا کہتا ہے مت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں مت پرستی مت پرستی دین احمد میں صحیح آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی کبھی کبھی دشمن بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوست بھی اس کو سن کے حیران ہو جاتے ہندو شاید کہتے ہیں محمد بکلبم گنا از خیال محمد کہتا ہے لوگوں میری آنکھ میں جو چمک ہے میری آنکھ میں جو روشنی ہے میری آنکھ میں جو ضیا ہے نور ہے یہ سب محمد کے حسن کی وجہ سے بچش میں جمال محمد بقلبم غلا از خیال محمد کہتے میرے دل میں جو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی کہ دنیا کچھ نہیں ہے دولت کچھ نہیں ہے کچھ یا مربے کچھ نہیں ہے یہ زندگی عمر کچھ نہیں ہے میرے دل میں جو دولت سے بے بےرغبتی پیدا ہوئی کہتا ہے یہ خیال محمد کی وجہ سے ہوئی میرے ذہن میں محمد کا خیال آتا ہے تو دل میں بے بےرغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے کہ جب انہیں اللہ نے کہا تھا میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں اہد پہاڑ تیرے ہوئے سونے کا بنا دوں سونے کا بنا دوں میں اہد پہاڑ آپ کے لیے اگر آپ کہیں تو نبی پاک نے جواب دیا تھا مولا آپ کہتے ہیں اوڈ پہاڑ سونے کا بنا دوں اور مجھ سے پوچھو تو میری تمنا یہ ہے ایک وقت کا کھانا دیا کر دوسرے وقت کا نبیا کر کہ تم سے مانگتے ہوئے لتح محسوس پکل بم گنا اب خیال محمد کہتے ہیں میرے دل میں اگر دنیا سے بےرغبتی پیدا ہوئی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے مال کچھ نہیں ہے تو یہ خیال محمد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اگلے جملے میں ہب کر دیا خدا کی قسم کہتے ہیں مثال محمد چوئی چوئی اور کائنات کے لوگوں عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں سکھوں اس مدینے والے پیغمبر کے دشمنوں مخالفوں تم پوری کائنات میں پھرو اس کا چپا چپا, چپا چھان مارو مثال محمد چوئی جی جوئی گوئی جی جو نہ یادی نہ مثال محمد پھرو دنیا کا چپا چپا چھان مارو اس کائنات میں ہر چیز مل سکتی ہے محمد کی مثال نہیں مل سکتی نہ یادی نہ مثال محمد اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے کیا مطلب یعنی تیرے ذکر کو کیا کر دیا بلند کر دیا ہے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے کہ اپنے تو اپنے رہ گئے دشمن بھی تیرا ذکر کرنے پر مجبور ہوں گے اپنے تو اپنے رہ گئے دشمن بھی تیرے تذکرے کرنے پر محروم مجبور ہوں گے میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں تیرا نام زندہ نہیں رہے گا یہ تانا دیتی ہے تیری اولاد بہت ہو گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میرے پیغمبر گھبرا نہیں میں کافروں کی زبان پر بھی تیرے نام کو ہمیشہ زندہ رکھوں کا مان اور کچھ مفسرین نے کوثر کا دوسرا معنی مراد لیا جو میں نے پچھلے گلے پر آپ کو بیان کیا تھا رسالت نبوت ختم نبوت اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی ہے ہم نے آپ کو رسالت عطا کر دی ہے مطلب کیا تھا اللہ کے کہنے کا مطلب اللہ کے کہنے کا یہ تھا کہ میرے پیغمبر تیری نبوت اور رسالت کسی شہر کے لیے نہیں کسی وطن کے لیے نہیں کسی ملک کے لیے نہیں کسی زمانے کے لیے نہیں کسی مکان کے لیے نہیں بلکہ تیری رسالت و نبوت للناس فتل للناس, للناس وما کا اللہ رحمت لمینہ الناس انی رسول اللہ اے رئی میرے پیغمبر پہلے نبی ایک گاؤں کے لیے ایک قصبے کے لیے شہر کے لیے ایک قوم کے لیے ایک برادری کے لیے آیا کرتے تھے تیری نبوت ایک شہر کے لیے نہیں ایک برادری کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک وطن کے لیے نہیں ایک قوم کے لیے نہیں ہے تیری نبوت میرے پیغمبر تیری نبوت اس طرح ہم نے عام کر دی ہے کہ اب اس کائنات میں جس, جس کا میں رب ہوں اس, اس کا تو نبی نبی ہے تو میرے پیغمبر تیری نبوبت قیامت کے لیے کیسے بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے قیامت تک قائم رکھنا ہے جب تک تیری نبوت و رسالت قائم رہے گی تیرا نام بھی دنیا میں بے مانی کا ایک مانا مفسرین نے کیا کہ میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی حقیقی اولاد لے لی تمجہ کرنا کیا ہوا جو ہم نے آپ کی سلبی اولاد لے لی کیا ہوا جو آپ کا بڑا بیٹا قاسم انتقال کر گیا میرے پیغمبر کیا ہوا جو آپ کا چھوٹا بیٹا عبداللہ انتقال کر گیا میرے پیغمبر تیری حقیقی اولاد تیری سلبی اولاد ہم نے واپس لے لی اور حقیقی اولاد کی جگہ ہم نے اس امت کے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو تیری روحانی اولاد بنا دیا ہے یہ سارے تیری روحانی اولاد ہیں میرے پیغمبر یہ بلال ہے یہ سہیب ہے یہ ابو زر ہے یہ سلمان ہے یہ صدیق اکبر ہے یہ فاروق اعظم ہے یہ دن الین ہیں یہ حیدر میرے پیغمبر یہ جتنے صحابہ ہیں یہ ساری تیری روحانی اولاد ہے کیا ہوا کہ ہم نے جسمانی اولاد آپ کی واپس لے لی سلمی اولاد ہم نے آپ کی واپس لے لی اس کی جگہ پہ ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہے میرے پیغمبر کوئی بیٹا کائنات کا اپنے سکے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں پیش کرے گا جتنا تیرا روحانی بیٹا تیری عزت کے لیے قربانی پیش کرے گا میرے پیغمبر یہ اولاد تیری قیامت تک رہے گی اللہ ہو آتا پھر اولاد بھی اللہ نے کیسی عطا کی ذرا تقابل ہو تو پھر بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑا سا تقابل کریں نا پھر بات نکھرتی ہے حضرت موسا علیہ السلام کی قومیں صحابہ ان کو ملے تھے کلمہ پڑھنے والے ان کو ملے تھے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے انوارات کی مہربانیوں کی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دی ہے. سمندروں نے ان کو راستے دے دیے سمندروں نے ان کو راستے دے دیے ایک کھلے میدان میں وہ پہنچ پہنچی ہے پیاس ان کو محسوس ہوئی ہے انہوں نے وقت کے پیغمبر سے احتجا کی ہے کہ پیاس بڑی لگی ہے اس پورے میدان میں کوئی پانی نہیں ہے اللہ نے ان کے لیے چشموں سے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیئے ایک میدان میں پتھروں سے چشمے نکلنے لگے ان کو پانی پینے کے لیے وہ چشمے عنایت کر دیئے جب اس قوم کو بھوک محسوس ہوتی ہے اللہ نے فرمایا من حلوا کے اوپر اتار دیا ہے بٹیرے مانوس کر دیئے صبح کے وقت بٹورے تمہارے قریب آ جائیں گے ان کو پکڑو جمع کر کے کھاتے رہو اور ایک ترنجبین ترنجبین میٹھی سی چیز شبنم کی طرح نم کی طرح درختوں پر صبح کے ٹائم اللہ تعالیٰ ڈال دیا کرتے تھے اس ترجمین کو کھالو من سلوا اللہ نے دے دیا بٹیرے دے دیے نیکی چیز کھانے کے لیے اللہ نے دے دی اور جب اس قوم کو دھوپ محسوس ہوئی ہے اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا دھوپ محسوس ہوئی ہے اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا بڑی مہربانیاں کی ہیں اللہ نے بڑی مہربانیاں کی ہیں اس قوم پر انعامات کی حق کر دی اللہ نے اس قوم پر بادلوں نے ان کے سروں پہ چھایا کیا کھلے میدان میں پینے کے لیے اللہ نے ان کو پانی نصیب کیا سمندروں نے ان کے لیے راستے بنا دیے سمندروں نے راستے دیے بٹورے اور ترنجی مفت میں اللہ نے کھلے میدان میں ان کو کھانے کے لیے دیے یہ ساری نیمتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا شام بیت مقدس کی طرف چلے جاؤ ہم تمہیں تھپا دیں گے لڑائی تھوڑی سی لڑنی پڑے گی دن تھوڑی سی کرنی پڑے گی جہاز تھوڑا سا کرنا پڑے گا اور تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تھپا تمہیں عطا کر دیں گے وہ علاقہ تمہیں واپس لے دیں گے جو دشمنوں نے تم سے چھین لیا تھا جب حضرت نوسال اسلام نے کو اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ جہاد کرنا ہے تو مٹیرے چشموں کا پانی پینے والی قوم دن پر بادلوں نے سایہ کیا تھا وہ قوم حضرت السلام سے کہتی ہے فضحبر فضحب ان تب ربک تا اور تیرا رب جائے فکا کے لا فکا تم دونوں جا کے لڑو انا ہا ہونا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے بٹیرے مل رہے ہیں ترنجین مل رہی ہے پانی واپر تعداد میں نیمتے استعمال ہو رہی ہے تا تیرا رب جائے جہاں کا دونوں جا کے لڑو اور دیکھنا آگے تنگ سنو تنگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں موسا اسلام دیکھنا جب ہو جائے تو سن ضرور دستنی. اگر وہ علاقہ فتح ہو جائے نا تو ہمیں ضرور خبر کرنا پھر ہم بھی آ جائیں گے پھر ہم بھی آ جائیں گے جب وہ علاقہ فتح جائے گا جن لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے کھانے کے لیے مفت میں بٹے دیے تھے جن لوگوں کو اللہ نے کھانے کے لیے آسمان سے مفت میں ردع اتارا تھا جن لوگوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں نے سایہ کر دیے تھے جن لوگوں کو پینے کے لیے پتھروں سے رنگ نے چشمے جاری کر دیے تھے جب بکت آیا مصیبت کا جب بٹت آیا دکھ کا جب بٹت آیا تکلیف کا جب بٹت آیا لڑنے کا تو وہ ہتھیار پھینک کے کہتے ہیں تان تو رب جانے اس کے مقابلے میں میرے آخری پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بٹیرے کوئی نہیں ہے, ہے، بادلوں نے جاری نہیں ہوئی بلکہ چوبیس گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملتی ہے तुबूग کے, तुबूग کے میدان کی طرف جاتے ہوئے چھتیس آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے پینتیس آدمی پیدل چلتے ہیں ایک آدمی سفر کرتا ہے کلو میٹر دو کلو میٹر تین کلو میٹر پھر وہ اترتا ہے دوسرا چڑھتا ہے وہ اترتا ہے تیسرا چڑھتا ہے چھتیس چھتیس بندوں کے لیے ایک سواری ہے ایک سوار ہو رہا ہے پینتیس اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے ڈوٹیاں نہیں ہیں انہوں نے سروں سے پگڑیاں اتار لی ہیں اپنے پاؤں پر وہ پگڑیاں انہوں نے لپیٹ لیے ریگستان کا علاقہ ہے ریتلا علاقہ ہے گرمیوں کا موسم ہے کھجورے پکی ہوئی ہیں اور گرمیوں کا موسم ہو ریگستان کا علاقہ ہو ریت تب کے کوئلہ بن جاتی ہے کوئلہ بن جاتی ہے ریت دوپہر کے وقت ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے پاؤں میں نہیں ہے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب دھوپ ان کو محسوس ہوتی ہے چھتری کوئی نہیں رومال کوئی نہیں کوئی نہیں. یہ اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھتے ہیں ہاتھ یوں آنکھوں پہ رکھتے ہیں دھوپ بھی پکشتے کہ بچنا چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کھانے کے لیے ان کو ایک کھجور ملتی ہے اور جب صحابی نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ چوبیس گھنٹے میں کے لیے ہمیں ایک کھجور ملا کرتی تھی تو شاگرد حیران ہو کے پوچھتے ہیں استاد محترم چوبیس گھنٹے میں ایک کھجور گزارا کس طرح ہوتا تھا تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی کنو قیمت کا اندازہ اس وقت محسوس ہوا جب کھجور نہیں ملتی تھی तो ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے جب شیر بنی ہاشم میں نبی پاک کا تین سال کے لیے بائی کاٹ ہو گیا تھا اور آپ کا دانا پانی بند کر دیا گیا تھا سوشل بائی کاٹ ہو گیا تھا کوئی بندہ ان کو سودا نہ بیچے کوئی بندہ انہیں روٹیاں پکا کے نہ دے کوئی بندہ ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے تاریخ کے یہ کہ عورتوں عورتوں کے دودھ بھوک کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے اور ان کی گوڈ میں جو معصوم بچے چلاتے تھے ان کی آواز تین میل تک سنائی دیا کرتی تھی تین میل تک سنائی دیا کرتی تھی درختوں کے پتے ایک صحابی کہتا ہے مجھے بھوک نے ستایا میں رات کو اپنے خیمے سے باہر نکلا میں نے زمین پہ ہاتھ مارا مجھے کوئی گیلی سی چیز محسوس ہوئی میں نے اٹھا کے کھا لی مجھے کانبا کے رب کی قسم ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کھایا مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کھایا تھا جن کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور کا دانا ہے دستوں کے پتے وہ کھا کے گزارا کرتے ہیں ان کے پاؤں میں پہننے کے لیے ڈوبیاں موجود نہیں ہیں ان کا پورا لباس ان کے جسم پہ موجود نہیں ہے کپڑا دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ رکھنے کے لیے موجود نہیں ہے ان صحابہ کے سامنے بدر کے میدان میں نبی نے فرمایا تھا اور ہم تو نکلے تھے ستر آدمیوں کے سترے کا راستہ روکنے کے لیے یہ کیا ہو گیا ایک ہزار ابھی جان کا لشکر لشکر مسلح لشکر جنگ جی لشکر ادرما کار لشکر ہتھیاروں سے لیس لشکر سامنے آ گیا بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پہلوان ہمارے سامنے آ گئے ہم صرف تین سو تیرہ ہیں ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں ہمارے پاس تیر نہیں ہیں ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں ہمارے پاس اونٹ نہیں ہیں ہم بے سرو سامان ہے ہم ستر آدمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے سامنے ایک ہزار کا لشکر آ گیا ہے ان تین سو تیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کے نبی پاک نے دیکھا تمہارا کیا مشورہ ہے کیا کرنا چاہیے مدینے کو واپس پلٹ جانا چاہیے یا لڑنے کا مشورہ دیتے ہو ایک سے لڑ جانا چاہیے آگے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا فیصلے کرتا ہے نبی پاک نے پوچھا تو سب سے پہلے وہی وہ اٹھا جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوتا ہے جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوتا ہے وہ کھڑے ہوئے تو نبی پاس نے جمایا بھی بکر بیٹھ جاؤ ابو بکر بیٹھ جاؤ میرا روبے سفل تیری طرف نہیں ہے میں تو تیری آزمائش کر چکا ہوں میں تمہیں آزما چکا ہوں میں تیری آزمائش اس دن کر چکا تھا جب نے جوان بیٹیوں کو چھوڑ دیا تھا نابینا باپ تجھے پیچھے سے بلاتا رہا تھا ت نے نابینے باپ کو چھوڑ دیا تھا چالیس ہزار دنم اس پہ پھول بلا کے پورے پیدے کو اٹھا لی باپ نے جب تجھے کہا تھا کہ میرے ان کے باپ کا خیال نہیں کرتا تو کم از کم ان جوان بیٹوں کا خیال کر لو جوان بیٹیاں ہیں گھر میں میں نابینا ان کو کس کے سہارے کو چھوڑ جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے میرے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے پہ گبری دربان بنا کرتا ہے گری دربان بنا کرتا ہے ساری کائنات چل کر جس کے دروازے پہ آتی ہے عمر فاروق چلے تو نبیبت کے دروازے پر عثمان دلوین چلے تو نبوت کے دروازے پر حیدر کرار چلے تو نبیت کے دروازے پر حمزہ چلیں تو نبوت کے دروازے پر گدری چلے تو نبوبت کے دروازے پر पर چلیں تو نبوت کے دروازے پر ساری کائنات چل کے نبوت کے دروازے پر اس کائنات میں صرف کا شونا صدیق ہے جہاں چل کے نبیبت خود جایا کرتی. نبیت اس کے دروازے پہ چل کے آئی ہے ہجرت کا رفیق بنانے کے لیے ہجرت کا ہم سفر بنانے کے لیے بیٹھ جاؤ گی بکر میں تمہارا تجربہ کر چکا ہوں میرا روے سخن مہاجرین کی طرف نہیں ہے مہاجرین سے میں نے کیا پوچھنا ہے انہوں نے تو میرے لیے وطن چھوڑا انہوں نے میرے لیے گھر چھوڑا انہوں نے میرے لیے کاروبار چھوڑا انہوں نے میرے لیے دکانیں چھوڑی انہوں نے میرے لیے بال بچوں تک کو چھوڑ دیا میرا روئے سخن ہماری طرف نہیں ہے مدینے کے انسار سمجھ گئے کہ رول سخن ہماری طرف ہے حضرت مواز حضرت ساتھ حضرت ساتھ ابن مواز کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے روئے سخن ہماری طرف ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم کتنی قربانی دینے والے لوگ ہیں یہ پہلی آزمائش آئی ہے مدینہ کے انصار پر مہاجر تو چولہے کی بھٹیوں میں جلتے رہے تھے مہاجر تو پکتے ہوئے پولوں پر لیٹتے رہے تھے مہاجر تو مکے میں تیرہ سال سختیاں برداشت کرتے رہے تھے لیکن مدینہ کے انصار کو آج تک کوئی تکلیف نہیں آئی یہ پہلا موقع ہے یا رسول اللہ روئے سخن ہماری طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں میں تمہارے رائے لینا چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تو حضرت ساتھ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم محمد کی امت ہیں نیشا کی امت نہیں ہم محمد یا کی امت ہیں ہم حضرت السلام کی امت نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو کہے و تیرا رب جانے تم دونوں جا کے لڑو نہیں یا رسول اللہ بلا کنانے کا واہن شمال امانے کا واہن خلفے کا یا رسول اللہ آج ہم آپ کے بائیں ہو کے لڑیں گے آپ کے بائیں ہو کے لڑیں گے آپ کے سامنے آ کے لڑیں گے آپ کی پشت پہ کھڑے ہو کے لڑیں گے تجربہ کرنا چاہتے ہو یا رسول اللہ آگ جلائیے گا آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جائے آپ آگ کے قریب بیٹھ جائیں ایک ایک انصاری کو بلا کے کہو آگ کے اندر چھلانگ لگا دو ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں یا کسی دریا اور سمندر کے کنارے لے جائیے یا رسول اللہ اور آپ حکم دیتے چلے جائیے ہم تھوڑے دریاؤں میں ڈالتے چلے جائیں گے حضرت صاحب کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو مال لیں گے. مال آپ مانگ وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس مال کی نسبت جو ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہوگا جو مال آپ مانگیں گے ہم آپ کی خدمت میں وہ مال پیش کریں گے وہ مال اس مال کی نسبت ہمیں زیادہ پیارا ہوگا وہ ہمارے پاس گھروں میں پڑا ہوا ہے ہم کے ساتھ ہو کے لڑیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ گھبراتے کیوں ہیں کہ آپ کی اولاد کو ہم نے کر دیا تو کا نام مٹ جائے گا میرے پیغمبر حقیقی اولاد لے لی ہے ساتھ جیسا بیٹا ایسا بیٹا اپنے باپ کے لیے قربانی کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی دے سکتے ہیں چلو آپ ایک بات بتائیں تو یہی مسئلہ حل کر لیتے ہیں کتنا دیرا دوسرا دور ہے ہم دین سے کتنے دور ہٹ گئے بدمل لوگ ہیں گناگار لوگ ہیں دین سے دور لوگ ہیں آپ اللہ کو حضر ناظر جان کے کہیں آپ اگر کوئی بندہ آپ کے باپ کو گالی نکالے ہو سکتا ہے آپ حوصلہ کر لیں صبر کر لیں حوصلہ کر لیں اگر کوئی بندہ آپ کی ماں کو گالی نکالے ہو سکتا ہے بندہ تحمل حوصلے والا ہو برداشت کر لے لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے نبی اکرم کو گالی نکالے گے برداشت جتنے مامنے یہاں بیٹھے ہوئے جتنا بد عمل بھی ہے میں آپ برداشت کرے گا بندہ نہیں کرے گا برداشت بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہے آپ کو ہم نے روحانی اولاد اس طرح کی عطا کی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے قربانی نہیں دے گا جو قربانی تیری روحانی اولاد تیرے لیے کوشر <متحد> <affinity> کا میں روحانی اولاد ہم آپ کیونکہ دبیے پاک کی بیوی ہماری کیا لگتی ہوں میں نبی پاس کی یزوا ہماری مائیں روحانی مائیں ہماری یہی بدر کا میدان ہے جلد چھڑ گئی نا تو اٹھارہ سال کا ایک نوجوان ابو حزہ رضی اللہ تعالی نبی ندی پاس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے مقابلے میں کے لشکر میں اس کا والد اتبا چچا شہبا سکا بھائی ولید سامنے کے لشکر میں اٹھارہ سال کا یہ نوجوان نبی اطاط کے لشکر میں اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تو یہ تو ترقی کا دور ہے جو جب اور مبارک ایسے ہی میرے مقابلے میں آنے والا بر ادھر سے ادھر ایک آدمی آتا ادھر سے ایک آدمی نکلتا اینڈ میدان کے اندر دونوں کی لڑائی ہوتی دونوں لشکر کے لوگ اس کو دیکھتے پھر ایک آدمی پھر آدمی اس طرح آہستہ آہستہ لڑائی بچتی چلی جاتی جب ندیوں پاک لے تین سو تیرہ آدمیوں پر مشتمل اپنے لشکر کی سطح درست کر لی کلسٹر ابو گار کی کمان میں اس کی سفید سامنے درست ہو گئی نبی پاک موجود ہے وہاں تو ابو وزیفا کا والد اتما سپوں سے باہر نکل کے پکارنے لگا علمی مار بھائی تم تو کہتے ہو تم مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور ہمارے متعلق کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو جہنمے کوئی ہے اس کو جہنم میں پہنچانے والا خود جنت میں جانے والا جنت کی بہاریں دیکھنے والا مزاق کر رہا ہے ہر میں مبارف کوئی میرے مقابل ہے تو نکلے باہر آئے مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑنے کا تجربہ نہیں تھا وہ نا تجربہ کار لوگ تھے وہ جنگی تھا وہ پہلوان تھا وہ مہارت رکھتا تھا لڑائی میں دائیں اور آسمان کے فرشتے بھی یہ مندر دیکھ کر حیران ہو گئے اسی اتبا کا اٹھارہ سالہ بیٹا آبی اضافہ سفر سے باہر نکل آیا نبی پاک کی طرف دیکھتا ہے کہ اجازت طلب کر رہا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو باپ سے دو دو ہاتھ کر لوں نبی پاک نے فرمایا آپ اضافہ دیکھا میں واپس چلے جاؤ تمہیں اجازت نہیں ہے اس لیے کہ آج اگر میں تیرے باپ کے مقابلے میں تمہیں میدان میں اتار دوں تو دنیا کفر دنیا یہودیت دنیا عیسائیت یہ زہریلا فرقہ شروع کرے گی کہ وہ لوگ اس نبی کا کلمہ کر لیتے وہ اتنے بےبود ہو جاتے ہیں کہ باپ کبھی آیا نہیں کرتے نہیں بیٹھا تم سپوں میں واپس چلے جاؤ اور لوگ میدان میں نکلے جنگ تھم گئی اس کا باپ بھی مارا گیا چچا بھی مارا گیا بھائی بھی مارا گیا تصور کر سکتے خون کا رشتہ تو آخر تھا لا. باپ ہے بھائی ہے چچا ہے تینوں مارے گئے بڑی پاٹ نے انفار کی لاشوں کو رسیوں سے باندھ کے گسیق کے بغل کے کنویں میں آ کے ڈالا ابھی کی لاش اتبا کی لاش کی لاش دلیت کی لاش کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے ایک کنویں میں ڈالی گئی نا ابو حضافہ کی چیخے نکل گئی صحابہ نے دیکھا یہ بھاڑے مار کے روپر آیا نبی افاظ تک اطلاع پہنچی نبی اباج نے فرمایا ابو حضافہ بیٹا باپ کی یہ ذلت دیکھ کے روتے ہو اس کے پاؤں میں رسی ڈالی گئی اور گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈالا گیا باپ کی اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے شکت اور پیار دین میں آ گیا کیا پیاس ہوا گئے حضرت ابو ابوا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے تو باپ آپ کو مان رکھا ہے آپ کو باپ تسلیم کی ہے میں اس لیے نہیں رویا ہوں کہ میرے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوا یا برا سلوک کیا گیا میرے باپ کے ساتھ رویا میں اس لیے ہوں کاش میرے باپ کو زندگی کے کچھ دن اور مل جاتے ہیں. اللہ کرتا یہ بھی اسلام ضرور کر لے یہ بھی مومن بن جاتا یہ بھی مسلمان ہو جاتا اب یہ کفر کی حالت میں مرا ہے ساری زندگی اس کو جہنم میں جلنا ہوگا سزا جتنی ہوگی اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی حقیقی اولاد واپس لے لی میرے پیغمبر کیا ہوا جو ہم نے آپ کی سلمی اولاد واپس لے لی اس کی جگہ پہ ہم نے آپ کو ابو ذاتا جیسے بیٹے دیتے ادا کرسل سے مراد کیا ہے گی روحانی روحانی اولاد جنہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا جنہوں نے اپنی ماں کو چھوڑا جنہوں نے اپنے بڑوں کو پرت کیا چھوڑ دیا اور نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگایا حضرت سعود ہے نا یہ ہے. یہ وہ اور سعود ہیں وہ سعد ہیں جن کو نبی پاک نے کی بشارت دی خوبصورت مکے کا زندہ ہے اور ماں سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ ماں کے بغیر زندگی کا تصدیق بھی نہیں کر سکتے ماں کا بھی بڑا نام ہے اپنے بیٹے ساتھ پر ماں بھی دشمل تھا اور سات دن سے اکیلے کے جاہیت کے زمانے میں ایک دن ساتھ کے دن میں یہ بات آئی وہ بھی کوئی زندگی ہے وہ اس دنیا میں گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری جائے صلی اللہ ہو حضرت صاحب اتر اور نبی پاک کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑ کسی نے جا کے حضرت صاحب کی ماں کو بتایا تیرا بیٹا ساد سادی ہو گیا ہے سادی اس زمانے میں وہ شخص در سے پیشانی ہٹا کے ایک کے در پہ جاتا تھا تو لوگ اسے کیا کہتے تھے سادی ہو گئے ساب, سابی کا ترجمہ ہے وہابی ہو گئے وہابی ہو گئے لوگ کہتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کہہ کے ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو وہابی کہہ دیا تو اتنی بڑی گالی بکا دی بھی ہوتا ہے پہ نہیں کس وجہ سے محمد کی وجہ سے کہتے ہیں سعودی عرب انقلاب لے کے آیا تھا محمد نجب جس کے مرید ہیں یہ سارے حکمران انقلاب وہ شخص لے کے آیا تھا اور اس نے سارے مزار زمین کے برابر کر دیے تھے والد نے سارے میدار زمین برابر کر دیے گراہے گئے ہندوستان کے علماء بڑے شیشے چلائے ایک وفد یہاں کا گیا سعودی عرب اس نے ان کو شاہی مہمان بنایا شاہی مہمان بنایا شاہ عبد الحزیز نے اور ملک عبد الحیز شاہی مہمان بنایا ان کو کھانے وغیرہ دیے ان کو وہاں رکھا پھر ان کو بلایا ہاں کیا کہنا چاہتے ہو ان ہندوستان کے علماء نے کہا جناب آپ نے جنت جنتوں میں جنت المول میں وہ ممبت وہ مزاج وہ پکی قبریں آپ نے گرائی ہیں اور ایک مالش کے برابر کر دیے یہ بڑا ظلم ہوا جی، ہے جی یہ بڑی تحین ہے جی یہ بڑی گستاخی ہے جی صحابہ کے مزاج سے جی فلاں کے مزاج سے سنتا رہا ہاں عبد العزیز اس نے اپنے سعودی عرب کے علماء کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ تقریر کر چکے تو شاہ کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے علما بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے نبی پاک کا فرمان دکھایا تھا مسلم شریف میں میں حدیث کی کتابوں میں نبی پاک نے حضرت علی کو بھیجا تھا اور فرمایا تھا مسلم کی روایت ہے یہ جو دمبت بنتے ہیں اور جو بڑی بڑی قبریں اونچی بنائی جاتی ہیں یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں ہماری شریعت اس کا اس کی اجازت نہیں دیتی قبر کی بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہماری شریعت کہتی ہے کچی قبریں رکھو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کچی قبر رکھنے کی حکمت یہ بیان کی ہے فرماتے ہیں اگر قبریں پختہ بن جاتی تو پوری زمین پہ قبرستان ہی قبرستان ہوتے جگہ ہی نہ ہوتی رہنے کی اگر پکی قبریں پکی قبریں گرنا نہیں کچی قبریں بنتی رہتی ہیں گرتی رہتی ہیں دوبارہ اوپر اس پر بنتی رہتی ہیں جو میرے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے حدیث دکھائی تھی نبی پاک کا فرمان دکھایا تھا کہ جو کمر نو انچ ایک مالش سے اونچی ہو اس کو زمین کے برابر کر دے اور جو تصویر تج کو نظر آئے اس تصویر کو توڑ دے میں نے تو اپنے پیارے پیغمبر کے فرمان کو دیکھ کر اس پہ عمل کر کے میں نے یہ سارے گنبد اونچی اونچی کبریں میں نے گرا دیے ماشاء اللہ آپ بھی علماء ہیں ماشاء اللہ قرآن و حدیث کا علم آپ کے پاس بھی ہوگا انہوں نے مجھے نبی پاک کا فرمان دکھایا میں نے کبریں گرا دی تم پکی اونچی گنبد والی کبریں بنانے کا نبی پاک سے ثبوت فراہم کر دو میں نے ایک دارے کی گرائی ہے سونے چاندی کی بنا کے دو میرے پاس مسائل ہیں کہ میں سونے چاندی کی قبریں تمہیں بنا کے دوں سارے علماء اپنا سا منہ لے کر اٹھا ہے کہاں سے ثبوت اٹھ نبی پاک سے تو پکی قبر کی ممانت آئی ہے نبی پاک نے فرمایا قبروں کو کیوں نہ گاچ کے مت کیا کرو پکی قبر نہ بنایا کرو نبی پاک کا واضح ارشاد موجود ہے واضح ارشاد نبی پاک کا موجود ہے حدیث کی کتابوں میں ارب میں یہ کر رہا تھا ساتھ کی ماں کے پیچھے میں جا کے بتایا کہ تیرا بیٹا ساخ جو ہے نا وہ سادو ہو گیا اور مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت صاحب کی والدہ جس نے بڑے ناز سے نخرے سے پیار سے شفقت سے محبت سے ساتھ کو پالا تھا گوڈ میں کھلایا تھا بڑا پیار کرتی تھی انہیں بھی پتہ تھا کہ ساندھ میرے بغیر زندگی کا تصور ہو نہیں کر سکتا میرے پاؤں میں کاتا ٹوٹ جائے تو ساند برداشت نہیں کرتا اس کو رات کو لیو نہیں آتی اتنی محبت کرتا ہے میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے میرے ساتھ جب اسے پتہ چلا تو اس نے احتجاج کیا کہنے لگی جب تک واپس اپنے پرانے دین میں نہیں آئے گا جب تک سات اس نبیات پاک کو نہیں چھوڑ دے گا اس وقت تک میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی سر میں تنگی نہیں کروں گی اور کوئی نہ میں کوئی چیز کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سر میں میں تنگی کروں گی اور نہ میں سال پہ آ کے بیٹھوں گی یہ منت مان کے قسم اٹھا کے دھوپ پہ جا کے بیٹھ گئی سر کے بال اس نے کھول لیے اس میں تنگی نہیں کرنی ہے تیل نہیں ڈالنا ہے کوئی چیز نہیں کھانی ہے کسی نے جا کے ساتھ کو بتایا تم یہاں کلمے میں پڑ رہے ہو ذرا اپنی ماں کی حالت کو دیکھو ماں کی حالت کیا بن گئی ہے وہ دھوپ میں بیٹھی ہے کہتی ہے میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی وہ کہتی ہے میں کھاؤں پیوں گی کوئی چیز نہیں سروتنگی میں, میں نہیں کروں گی حضرت صاحب وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے اپنی ماں کے پاس آئے کہتے ہیں ماں جی کی کیا بات ہے آپ نے یہ احتجاج کیوں کر رکھا ہے کہتی ہے میں نے سنا ہے تو سابق ہو گیا تو ہے تو نے محمد یا کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو نے ایمان قبول کر لیا ہے کہ ہاں ماں آپ نے صحیح سنا ہے حضرت صاحب کی ماں کہتی ہے جب تک اس پرانے دین پہ پر واپس نہیں آؤں گی گے آؤ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہ سائے پہ گی نہ سر میں تیل ڈالوں گی اس کو تو بڑا خیال تھا نا بڑا ناز تھا بڑا اعتماد تھا اور بڑا مان تھا نے بیٹے پر کہ یہ فورن واپس آئے گا میری زندگی کی اس کو ضرورت ہے لیکن ساگ نے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا جب ساگ نے اپنی پیاری ماں کے جواب دیا ماں تیرے جسم میں کتنے روئے حضرت صاحب نے فرمایا اگر تیرے جسم میں روئے ہوتی اور دھوپ میں تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے نکل جاتی میں یہ برداشت کر سکتا ہوں محمد عربی کا نام نہیں چھیڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کیا ہوا جو تیری حقیقی اولاد ہم نے واپس لے لی ہے قربان کر دیتے ہیں جب ساتھ یہ جملے کہے تو ماں تو حیران ہوگی یہ ساتھ بھول گئے تو ایک ایک کر کے تیری ہوں تڑپ تڑپ کے نکل جائے میں یہ برداشت کر لوں گا لیکن میں تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں माँ की मां कहती है साथ देता क्या कह रहे हो ये मां मां की ठंडी छाव कहीं नहीं मिलती कहीं नहीं मिलती मावा ठंडियां छ किसी ने कहा सच का मावा ठंडियां छाम कब तक जब तक मेरी नाई फिर ठंडी छाव बदल जाया करती है। کے بعد بیوی کہتی الگ ہو جا میں تب رہوں گی یہ آگے اس بیوی کو نہیں کہتا بات ہو میری ماں نے مجھے بائیس سال پہلا بائیس سال چوبیس سال پچیس سال دکھ اٹھائے مجھے پہلا چوبیس سال کی محبت دو مہینوں پہ قربان کر دی دو مہینوں میں بدل جاؤ ماں کی محبت کو دو مہینوں پہ قربان کر دیا بدکسمت یہ ہمارے معاشرے کی کئی لوگ تو ماں کو گالیاں نکالتے ہیں کتنے ظالم لوگ ہیں اور جو لوگ اس طرح کا وتیلا رکھتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ آخرت میں دنیا میں بھی ان کو غریب سزا ملے گی ماں باپ کے نافرمان کو اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتی ساتھ کی ماں کہتی ہے ساتھ ماں کی چھان بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے لے گی بیٹائی بھر آ جاؤ کیا ہوا جو ماں نے بھٹکار دیا ہے آؤ, میں تجھے اپنے کوسر سے جام پلاؤں کہ جس نے ایک دھوپ اس کوسر کے جام کا پی لیا جزمہ اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی آؤ میں تمہیں سے جام پلاؤں پلاؤ میں تمہیں اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دوں ساتھ بیٹا آؤ میں تمہیں آج اپنے مکان شفاق کی چادر کے نیچے ڈھانپ لوں حضرت ساگلے ماں کو جواب دے دیا حضرت ساگل ماں کی محبت نبی پاک کی محبت پہ کر دی ماں کو چھوڑ دیا نبی پاک کو نہیں چھوڑا ماں کو جواب دے دیا نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی حقیقی اولاد آپ کی شدی اولاد ہم نے واپس لے لی ہے یہ تانے مارتے ہیں تیرا نام لکھ جائے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میرے پیغمبر یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ سب تیری روحانی اولاد ہے یہ سب تیری روحانی اولاد ہے ہندا کوئی کا کرنا روحانی اولاد یہ کلمہ پڑھنے والے تجھے بیٹے دیے بلا جیسا دیکھا دیا ساتھ جیسا دیکھا دیا ہم نے تجھے صحابہ جیسے بیٹے دیے تابعین جیسے بیٹے دیے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ میرے پیغمبر تیری اولاد ہیں اور یہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والے لوگ آتے رہیں گے جب تک تیرے امتی دنیا میں رہیں گے تیرا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا خدا رحمد اللہ چلیے دیکھیے رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دل بھی ہو چاندو ہو تو کل عید ہو خدا معلوم اگلے سال کس کو یہ مہینہ نصیب ہوگا اور کس کس کو یہ مہینہ نصیب ہی نہیں ہوگا سے بھرپور مہینہ آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا ایک تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بس قرآن کا بھی جو سلسلہ ہے نہیں وہ یہ ان شاء اللہ یہاں اٹھارہ بلاک کی مسجد میں سارا سال جاری رہتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ المبارک میں اثر کے بعد ہوتا تھا درست. اس کے اور باقی دنوں میں یہ درخت جو ہے یہ مغرب کے بعد ہوتا ہے یہ برس مغرب, مغرب, مغرب کے بعد ہوتا ہے ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ہر دنوں کو مغرب کی نماز کے بعد کسی مسجد میں برس ہوتا ہے سورت کیسے ہم نے شروع کی میرا خیال یہ تھا کہ میں بہت دنوں میں اس کو بیان کر دوں گا لیکن قرآن پاک کی تفصیل یا یہ دین کی باتیں جو ہیں کوئی ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں آپ زندہ رہیں اللہ مجھے بھی زندگی دے تمہیں بہار قائم رہیں گے انشاءاللہ شاء چلتا رہے گا مجموع یہ ختم کر دیتے تو یہ شروع کرنا پڑتا ہے یہ سورت توسر کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا آئندہ جمعہ آنے والا جمعہ اسی مسجد میں سورت کوثر کی تفسیر کا سلسلہ جو جاری رہنا ہے یہ نظرت کی نماز کے بعد درس ہوگا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آفر اپنے دنیا کے کام کرتے ہو کاروبار کرتے ہو مطروں میں رہتے ہو ملنے کے دندے میں پھنسے رہتے ہو خدا کے لیے خدا کے لیے اپنی ہی کو زندہ کیجئے مل کو زندہ کیجئے آٹھ دنوں کے بعد ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے بکت جی. کیجیے عہد کیجیے ہم نے آٹھ دنوں کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دینا ہے قرآن سننے کے لیے ہم نے آنا ہے اور قرآن کے مطابق ہم نے عملی زندگی کو ڈھالنا ہے ایک گھنٹہ دینا ہے اس کا عدل کا اور آپ کے سننے کا اس کا ازر معلوم اس وقت ہوگا جب اس دنیا سے جائیں گے آنکھیں بند ہوں گی خدا کی قسم اس قرآن کے سننے سنانے کا اللہ اتنا اضر دیں گے اتنا ادر دیں گے اتنا اضر دیں گے اتنا اضر دیں, دیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کیا اللہ نے ہمیں ازر دی؟ نہیں دینا گیم اللہ نے ازر دینا ہے اس کا اضر دینا ہے ہمیں اس کا ہمیں اس کا محبن سواب دینا ہے اس کا ہمیں ازر ملنا ہے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے دوست کو بھی آپ دعوت دیں گے اور آئندہ جمعہ مغرب کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی وعدہ آپ کوشش کریں گے دوستوں کو بھی آپ اس بات کی دعوت دیں گے دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تاریخ کا جو پروگرام پانچ دنوں پہ ہوا اس میں ایک کی افتاری کو ہمارے دوست ہیں شیخ محمد انور صاحب انہوں نے افتاری دی اس میں وہ اس دن کی افتاری تھی جب آپ نے حلوہ شریف کھایا تھا اس میں جو تین دو گلوے تھی وہ ہمارے دوست ہیں اقبال صاحب ان کے ساتھ کچھ اور دوست تھے وہ دوست اس میں شامل ہوئے ایک افتاری جو ہے برادری کے ہمارے دوست ہیں محمد حسین صاحب محمد یعقوب صاحب انہوں نے جن لوگوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح میں تیرا کلام سنا یا اللہ تو ان کا یہ جی عمل قبول منظور فرما لے یا اللہ ان, ان کا یہ جی عمل قبول منظور فرما اگرچہ جی ہم حق تو ادا نہیں کر سکے ٹوٹا پھوٹا ہمارا عمل ہے یا اللہ تو ہماری نقل کو اصل بنا دے میرے تو ہماری نقل کو اصل بنا دے میرے اللہ ملا یہ جی عمل ہمارا قبول منزور فرما لے یا اللہ اللہ فرض بنا اللہ فرض بنا یا اللہ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہر شرک سے ہر کفر سے ہر سے ہر کاری سے ہر بدکاری سے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہم تو کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ دل ایمان فرما یا اللہ یا اللہ یہ دنیا جیسے کیسے گزر جاتی ہے یا اللہ اس دنیا میں گزرنا ہی گزرنا ہے کسی نے اچھی حالت میں گزار لی کسی نے بری حالت میں گزار لی کہتے ہیں زندگی ایک دن ہو یا سو سال گزر جاتی ہے گبڑی تاندے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے گر امیروں کی بہ اقبال گزر جاتی ہے غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے اس میں گزرنا ہی گزرنا یا اللہ اگلی زندگی بڑی لمبی زندگی بڑی طویل زندگی یا اللہ وہ زندگی آسان فرما دے یا اللہ یا اللہ وہ زندگی آسان فرما مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما ایمان پر موت دے یا اللہ اپنی تحید پر موت دے یا اللہ اسلام پر موت دے یا اللہ اللہ ہم القبر اللہم و من الحشر و من النار یا اللہ ہم قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ, اللہ ہمیں قبر کے رکھ میرے ہمیں قبر کے عزاب سے, سے بچانا میرے اللہ قیامت کے عزاب سے بچانا یا اللہ جہنم کے عزاب سے یا اللہ بچانا ایک دعا جو ہم سب کریں گے اور ہم سب کی مشترکہ دعا ہے وہ ہمارے جو ہمارے دوست یہ ہمارے دوست جو ہمارے احباب جو ہمارے بھائی جو ہمارے بزرگ جو ہماری مائیں جو ہماری بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ پی...